شکریہ شکریہ شکریہ والحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونؤمنه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفتنا من سيئات عمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يضمنه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شرح كلام ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم نعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر مطال الذي يمزل فيه القرآن ودل الناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى طعام وقال وَلَا في المساجد رب من قو محترم بھائی اور دوستوں رمضان کے بارے میں چار مختلف آیتیں میں نے پڑھی پہلے غیر کیا تھا کہ انسان کی کامیابی اور تربیت اور دنیا آخر کے فوائد میں سب سے اہم کردار ارکان کا ہے ارکان دین سب سے اہم دین میں چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں کلمہ نماز روزہ حج کے اور انسان کی تربیت میں اور انسان کے دنیا اور آخر کے فوائد حاصل کرنے میں سب سے, بڑا اہم سب سے بڑا اور اہم کردار یہ ارکان کا ہے لہذا ارکان کو پورے طریقے سے سیکھ کر پورے طریقے سے کر کے ان کے پورے پورے فوائد کو حاصل کرنے کی ضرورت کلمہ جو ہے وہ اس رکن کا تعلق دل کے ساتھ ہے یہ عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور ایسی وابستگی کہ آدمی سب غیر اللہ کو پیچھے کر پر اللہ کو ترجیح دے دے سب غیر اللہ کی محبت ہٹ کر اللہ کی محبت آ جائے غیر اللہ کا خوف غیر اللہ کا شوق غیر اللہ سے کام بننا بگڑنا ساری کی ساری چیزیں جو غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو کر اس کی جگہ اللہ ہو جائے اور آدمی کسی نہ کسی کو معیار بناتا ہے کسی نہ کسی کے طریقے پر چلتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ خانہ اس کا جو ہے اس, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دے ان کا طریقہ ان کا طرز ان کی سنت ان کی تعلیمات اس میں رنگ جائے پھر ایک بات دل میں حاصل کرنے کی ہے پھر نماز ہے کہ آدمی سراپا اللہ کی یاد بن جائے تو یہ نماز کی شکل ہو گئی پھر روزہ ہے روزے کے بارے میں چار آئے میں نے پڑھی تو روزہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کرنے سے روزہ والا رکن ہے یہ حاصل ہوتا ہے پہلی بات یام قطب اللہ علیہ اے ایمان والا تم پر فرض کیے گئے روزہ ایسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر اس لیے ہے تاکہ اس کے نیچے میں تم تکو والے پر ازگار ہو جاؤ تو گویا روزے والا رکن جو ہے اس سے فوائد حاصل کرنے کے لیے پہلی بات روزہ ہے روزے پر کچھ بات کر لی کیسے رکھنا ہے کن شرائط کے ساتھ رکھنا ہے کن کوشچوں کے ساتھ رکھنا ہے جس سے کچھ پورا فائدہ ہو دوسری دوسرا بیان کر لیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں کیا اور رمضان اللہ رفیع قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن قرآن کی خصوصیات کے حضل الناس سارے عالم انسانیت کی رہنمائی ہے بینا تم الخا ہدایت غسلوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے مول فرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے والا ہے جو آج جی قرآن کے ساتھ وسطی کا حاصل کر لے قرآن کو لے لے اس کو اللہ فرقان بناتا ہے اس کو پرکھ سمجھ اور اچھائی برائی میں تمیز فائدہ نقصان کی فرق یہ مل جاتی ہے یہ بہت تفصیلی بات کی تھی غلط کیا تھا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی سیکھے جائیں معنی کے بغیر الفاظ کا کیا فائدہ ہے نعوذ باللہ یہ کلمہ سیکھ نہیں ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں اگر معنی میں آتے ہیں تو الفاظ رکھنے کا کیا فائدہ ہے معنی نہ ہیں خالی الفاظ کی ضرورت کا کیا فائدہ ہے کوئی عالمی نماز میں کھڑے ہو کر دنیا دنیا اسلام میں تفسیر نمبر ایک جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے دنیا اسلام میں ایک نمبر تفسیر کون سی ہے وہ بغداد کے گزرگ علامہ محمود آلوسی کی تفسیر کون سی ہے؟ روح المانی ہے کوئی عالمی نماز میں کھڑے ہو کر الحمدل کے الفاظ کے بجائے روح المانی تفسیر کو پڑھ لے وہ تفسیر نماز میں پڑھ لے کی نماز ہو جائے گی نماز کی کیوں کہ الفاظ ہے قرآن پڑھنے سے نماز ادا ہوتی ہے تو ایک طام طور پر کہا جاتا ہے قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے معنی سیکھے جائیں اور اس پر حول کیا جائے الحمدللہ یہ صحیح بات ہے معنی سیکھے جائیں اللہ نے توفیق دے لیکن یہاں جو کہا گیا ہے یہ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے اور وہ فائدہ حاصل کرنے الفاظ سے جب الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو ان الفاظ پر اسمان سے نور نازل ہوتا ہے وہ ماننے پر نہیں ہوتا وہ ہو نور الفاظ پر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر اس قرآن کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس نور سے قلب میں روشنی کا فیض لینا ہوتا ہے اس آدمی کو قلب میں ان الفاظ پر جو نازل ہونا نور ہے اس کا فیض ملا اس کو اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے ورنہ اس کو تفصیلاتی ہوگی تفسیر پر پوری تقریر کر سکتا ہوگا لیکن اس تفسیر پر عمر کی توفیق نہیں ہوگی کیونکہ اس کو کل میں نور نہیں ملا اور نور ملتا ہے کثرت اطلاع سے خواہ مناتا ہونا کیوں وہ الفاظ کرنا چلوتے ہیں کھڑے ہو گئے تلاوی نہیں سننے سے یہ جی کہا گیا کہ ایک ختم سننا تو سن کے ہے دو سننا جو ہے یہ مستحب ہے اور تین سننا فی الولہ ہے مستحب سے اوپر ایک نیگی کا درجہ ہے اب تیسرا عمل جو رمضان کے بارے میں ہے وہ احتکاب ہے اولا بادشر تو ماقیفی نے مساج پر اس کو حکم آیا کہ عام رمضان کی پہلے روزے کا حکم کی تدریجی نازل ہوا ہے پہلے اس طرح نازل ہوا روزے کا حکم کہ کھانا پینا اور عورتوں سے پرہیز کرنا یہ رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک یہ پرہیز ہوگی عورتوں کی پھر زیادہ اللہ نے حکم کو آسان کر دیا اب یہ پرہیز صرف احتکاب کے لیے باقی رہ گئی احتکاف کرنے والوں کے لیے پرہیز ہے تو یہ لازمی ہوگی ایک بیان کے دوران میرے آپس سے باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں یہ آپ کی خدمت نرض ہے کس کی پابندی کیا کروں اور اس میں یہ نشاندہی بھی کی گئی کیا کر دی گئی کہ ایک حکم رمضان کے بارے میں احتکاس ہے <تصال> تو عیسائی کی طرح رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے آدمی لاد ہو جائے انہوں نے کلیشاہ کلیشاہ کا ایک گروہ بنا لیا پابلوں کا مان سمان اور کو وہاں بٹھا دیا کوئی کام نہیں کریں گے اور ایک گروہ دنیا دارا کو بنا دیا ہندوؤں نے جو ہے تو برامن کو جو ہے مذہب کے لیے وقت کر دیا اور کھتریوں کو جو ہے تو دفاع کے لیے اور حکومت کے لیے وقت کر دیا کتری کے ایک برانچ ہے کھتری ہے کھچری اور ویش کو کاروبار کے لیے وقت کر دیا اور شو کو جو ہے تو لفٹنٹ حیدرخلاف صاف کرنے کے لیے گٹیے کاموں کے لیے جو ہاں تو ہمارے یہاں نہ تو ہندوؤں کا ذات پار کا طریقہ ہے نہ عیسائیوں کا رہبانیت کا طریقہ ہے عدی طریقے میں جو فرمائے گا اللہ رہبانیت اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن ہاں اسلام میں ایک بات ہے کہ ایک بات اسلام میں ہے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے کاموں سے اپنی مشہوریات سے علادہ ہو کر کچھ وقت اپنی زندگی میں ایسا مقرر کیا جائے ان سے کہیں کہ آپ کی ضروری باتیں تو باہر نکل کر ان کو مکمل کر کے آئیں اگر مسئلے میں بیٹھنا ہے تو میری بات کو سنیں اور یہ باتیں کرنی ہے تو باہر جائیں ان کو رکور کر کے دنائیں اب بخود دہرا کسور نہیں ہے اجرے جو پزائے کے تھا. آج اسلام غیرت پختو آدر نہ پات دوسی دو ملتا دو سو کم تھوڑا پاکستان میں جمعت نہ رہتے جماعت علیمان بناس تو جنگ کے غلط خبر ہے منگ کلی جنگ ڈال دو منگ کلی تڑون کے داغ ڈولا رسائی دیباٹ نہ ہوئے مولیور روٹولہ پھر روٹ ہے شکونا داخلہ کا مسلمان ہوگا داخوت نہیں شکونا اسلام گاس بنائے ایک لاکھ لوگوں نے یہاں کھڑے ہو کر گئے تو سکھوں کا مقابلہ کیے اس جگہ پر پتا آپ کو تاریخ داخب ایک لاکھ مسلمان کھڑے ہیں اتنی خومض جنگ ہوئی ہے اس کو سوچ نہیں جاتی جو سب ان کے خون پر بنی آپ کو نظر آ رہی ہے کارے سارے دارے دارے. اس پر ہم بیٹھے ہی. کیا میں احتکاب ربانیت نہیں ہے اسلام میں لیکن کچھ وقت کے لیے اپنے دنیا کے کاموں سے اپنی دنیا کی مصروفیتوں سے دنیا کی چیزوں سے فارغ ہونا ہے اور فارغ ہو کر علادہ ہو کر جسوئی میں اللہ کو یاد کرنا ہے غور و فکر کرنا ہے اور اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا ہے اس کے بارے میں ایک رمضان میں احتکاب مقرر کیا گیا ایک جن زندگی میں ایک بار حج مقرر کیا گیا اور اس کے علاوہ اس بات کو مستحب کیا گیا کہ کبھی نہ کبھی اللہ کی یاد کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اپنے بننے کے لیے کچھ وقت عالمی دنیا سے لادا ہوا کرے اور اس میں یہ اپنے بنانے کی فکر کرے تو اس میں ایک احتکاب کو رکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک بار پورے مہینے کا احتکاب فرمایا پھر ساری زندگی کبھی احتکاف دس دن کا قضاء نہیں کیا ایک سال کسی رزبے کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے احتکاف رہ گیا اس بنا پر آپ نے اپنے سال وفات بعد دنیا سے رخصوضی والا سال جو تھا اس میں بیس دن کا احتکاف کیا دس دن وہ جو رہ گئے تھے وہ اور دس دن جو تو ہم کہتے ہیں اصلاح ہو اصلاح ہو دن پہلے تین تصویروں سے پھیلتا ہے دین تفصیلوں سے پھیلتا ہے دین احتاز میں بھی پھیلتا ہے میں کہا گیا کسی کہ مسجد میں ایک آدمی بھی نہ بیٹھا اگر ایک آدمی بھی نہ بیٹھا تو یہ سنبھے کفایہ فائد کی ادارن بھی سارے پکڑ میں آ گئے یعنی اس کے کچھ ایسا فوائد تھے جو فوائد سے سارے لوگ محروم ہو گئے کیونکہ ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا ہمارے یہاں ہم دان شباد میں مسجد ہے شیف الزیز صاحب اور مفتی صاحب بیٹھتے ہیں تکاس میں اوپر کی منظر میں بیٹھتے ہیں اور نجی کی منظر میں مسجد ہے تو وہ میں کیا تم نے کہا یہاں سے اتر کر آتے ہیں اس میں پڑھنے کے لیے تو میں نے ڈاکٹر خیال صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرہ کریں کہ سیوں یا خار مسجد ہیں تم نے مذاکرہ کیا کیا تھوڑی دیر کو دلائد ہوتے رہے فرافت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو سر بسا لیجیے کیا کہ ہم دو ہر سال بیٹھتے ہیں اس کو خیال کہ ہم غیر شریف ضرورت کے لیے مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں یاد اس طرح کریں کہ ویسی ترتیب کر لیں کہ سیڑیاں مسجد کے اندر آ جائیں یا جو ہے تو سیڑھیوں کے اندر کر لیں اور یا پھر نیچے ہی رہا کریں تو خیر وہ بڑے حیران ہوئے کل ہم کو بڑا کرے کہست آدمی تھے اس میں مسجد کے اتق... ہر کھیل ہر... کے فعول ہوتے ہیں نا ہر کھیل کے پھول ہوتے ہیں احتکاب کا بھی ایک پھول ہے وہ فول یہ ہے کہ آج مسجد سے غیر ضروریات بشری ضرورتوں کے بغیر باہر نکل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی جب باہر پھیر گئے بس احتکاب ٹوٹ گئے میں اس فعول سے پرہیز کرنی ہو ہماری مسجد جہاں تک یہ لگے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں چوکیں اتنی ہیں لہذا اس میں بس باہر رہنے سے پرہیز کریں ہر وقت اندر رہنا ہے جس جی اللہ کے لیے اپنے ابا کو خاص کیا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے اس کے دھیان میں رہنا ہے اس کے قریب رہنا ہے ان کے پاس رہنا ہے لہذا اس فوج سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس میں فضائل میں آیا کہ جو آدمی اشرائے رمضان کے آپ اشرے کا پورے کے پورے اشرے کا احتکاب کر لے مکمل احتکاب اس کا ہو جائے اس کو دو حج اور دو عمریں نفل کا سواب دیا جائے گا دو حج دو عمر نفل کا سواب ہے جو آدمی ایک رات کا احتکاب کر لے ایک, دن ایک رات کہی جاتی ہے ایک دن کہا جاتا اس کا مطلب دن رات ہوتا ہے جو آدمی ایک دن کا بھی احتکاب کر لے یہ جانم سے تین خندق دور ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کھنڈت کی مقدار زمین آسمان کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے یہ ایک رات کا احتکاب اتنا تو جنم سے دور ہو جاتا ہے اور تیسری فوجی فرمائی گئی کہ جو آدمی احتکاب کی وجہ سے کچھ نیکیوں سے رہ گیا کوئی بیمار کا ہوا اس کو دیکھنے کے لیے جانا سکا وفات ہو گئی جنازے پر جا نہ سکا اور کسی کو کوئی تکلیف تھی باہر نہ نکل سکا اس کے لیے اس کو حاصل تفسوس ہوئی کہ میں احتکاب میں نہ ہوتا میں یہ کرتا تو اس کا بھی سواب اس کو ملے گا اور دوران احتکاب اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے زیادہ موتقب اگر سویا ہوا ہو شب قدر میں تو اس کو شب قدر کا پورا ثواب مل جاتا ہے اتنے اس کے فضائل بیان کیے گئے اور سورہ سرحال عمران کی آخری آیت, آیت میں آیا ہے اور رباد تو لغاز کیسے آیا ہے رو اور ساد برو اور بچو ایمان والو صبر کرو اور بات کرو اربات تو ربات ار کے دو معنی لکھے ہوئے ہیں مفسرین نے ایک اسلامی فراہد پر کھڑے ہو کر پیرا دینا اسلامی فراہد پر کھڑے ہو کر پیرا دینا اس کو رابطہ کہتے ہیں اس کو رباط کہتے ہیں ہماری جگہ پر دہ مودی صاحب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو نا اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں کھایا ساب وہ رابطے آپس میں رابطہ رکھو سلح صفائی کرو آپس میں ساجی. خیر آ ہے کہ شیخ و تفصیل صاحب بڑے عالم شوقید کی بات صبح سے بے چار ہوئے گہرے بھی آ گیا کیا کرے تو ہم نے کہا لگے رہی ہو لگے رہیے اشارہ کیا میں نے پیچھے سے کہا رے کرو رے کرو لیکن ان کا دھیان نہ ہوا میں نے کہا ان کو شاید پڑھ دیں گے وہ کہیں نہیں ملا ہے ربات اسلامی سال پر کھڑے ہو کر حفاظت کرنا اسلامی سالت کی اور ایک ربات کہتے ہیں مسجد میں امل میں جمنا فجر کی نماز پڑی ہوئی ہے تو سورج کے سرو تک بیٹھے رہے اور اشراق کی نماز تک نکلے تو یہ بھی مرابطین ہیں یہی بھی ربات کرنے والے ہیں جیسے کہ سرد پر کھڑا ہو کر مجاہد اپنے آپ کو تقریب میں ڈال کے اسلحہ لے کر ڈوٹی پر کھڑے ہو کر سرد کی فاضر کرتا ہے جیسے وہ مرابط ہے ایسے ہی آدمی جو فجر سے لے کر اشتاد تک بیٹھا یہ بھی مرابط ہے مغرب کی نماز پڑی اشاہ تک بیٹھا نکل سکر, سکر ملے گا یہ بھی مرابت اور جو عالمی احتاب میں بیٹھا یہ تو مرابطین کا سردار بن گیا یہ تو کمانڈو مرابط ہو گیا ہے کسی وقیر نے بتایا کہ کچھ سمجھے برت یعنی جتنا فائدہ دنیا اسلام کو اور تم لوگوں کو مرابتی کا جو سردوں پر کھڑے ہوتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہو رہا ہوتا ہے ایسا ہی ان لوگوں سے ہو رہا ہوتا ہے جو عبادت میں جم کر ربات کر رہے ہوتے ہیں احتقاف میں بیٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر مسجد شاہ تک بیٹھتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کر مغرب, مغرب تک فکر میں بیٹھتے ہیں مغرب پڑھ کر شاہ تک ذکر فکر میں بیٹھتے ہیں گایت ہے سورج سجا کی تباجا جنوب انج یا تما کے ان کے پہلو جو ہے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کو شوق و خوف سے یاد کرتے ہیں ایک ہی ای تفصیل میں فرماتے ہیں کہ مغرب سے احشاد تک مسجد میں گزارنے والوں کے بارے میں یہ ہے یہ کہ انہوں نے اس وقت میں بہت کم لوگوں کا مسجد میں ٹھہرنا ہوتا ہے زیادہ وقت جتنے کم لوگ ہوتے ہوں وہاں پر اس وقت میں زیادہ قبولیت ہوتی ہے کیونکہ اب خاص لوگوں میں ہو رہا ہے یار تو اس فقیر نے بتایا کہ اگر اس طرح کی ربات تمہارے اندر ہوتی نا امال میں جمنا مسجدوں کا آباد کرنا اللہ ذکر فکر میں رہنا اس طرح کی ربات اگر تم میں ہوتی تو بالا کوٹ والے زلزلے نہ آئے ہوتے واقعی نہیں تنپڑ آدمی ہریش مشر میں نے اپنے واقعی باقی باقی باقی آئی بات ہے کہ جب آسمان چاہ نازل, ہو جی نازل ہوتی ہے تو مچھلوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے ٹال دی جاتی ہے لپٹنے کو ہوتی ہے اور آتی ہے میں کہ آگے مچھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جاتی ہے یہ بالکوٹ کے ضرورت میں ایسا ہوا کہ وہاں کے کاجل صاحب کے سگ نے خواب دیکھا نے کہا دو فرشتے کاجل صاحب میں نے خواب میں دیکھے کہ اس ہے، ایک اس بالکوٹ کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ایک اس پہاڑ پر بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے دونوں پہاڑوں کو ملا کر کچھ چلنا دے تو اس میں گائے سے مدارس ہے اور اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو رمضان میں مدارس بند ہو جاتے ہیں مدارس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں یوں مدارس کی چھٹیاں ہوئی ہو بس وہ نافذ ہو گیا تو اس وقت تک مدارس میں جو قرآن پڑھا جا رہا تھا دین پڑا جا رہا تھا اس حمل نے اس حافظ کو روکا ہوا تھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ مشکل سے لوگ ایک آدمی کو مسئلے میں تیار کرتے ہیں میں گاؤں گیا رمضان ہے نے احتکاب کہ کا بندوبست ہے کسی آدمی کا انہوں نے احتکاب کا بندوبست کیا ہوا ہے کس کو کیا ہے تو انہوں نے بتایا کوئی آ... کسی آ... آدمی آدمی نے بتایا کس کو بندوبست کیا ہوا وہ بیٹھے گا میں نے کہا اللہ کے وہ تو ڈیڑھی کا مزدور ہے جن کا مزدوری کرتا ہے ان کو احتکاب میں بٹھا دیا دوسرا بادشاہ بھی نہیں ہے اور ایسا طرح اس طرح ہمت والا ہو شوق والا بھی بھارت میں لگے گا سارے مالک کی رحمت بنے گا اس کو بتا دیں اور دوسرا مزدور ہے وہ تم نے کہا چیز دیا دی کہ میں گوشت کھڑے رہے گا دس دنوں میں باتیں ہو ایک سو بیس روپے جاڑی تمہاری لگتی ہے تو کتنی ہوگی بارہ سو روپے ہو گئے تو بارہ سو تو دے دیں کھانا بھی دیں گے بارہ سو روپے بھی دیں گے اللہ کہ کو بھی ٹھیکے پر دے دیتے یہ رجس دن سدید ٹھیکے پر ہوئے خرابی اس دست سلطنت عثمانیہ کا زواد اس دن آیا ہے جس پر ان کا ایک بادشاہ نے رضاکار مجاہدین کی فوج کا خاتمہ کیا ہے اور تنخواہ دار فوجی برتی کیے ہیں سلطنت عثمانیہ کا کی رضاکار فوج ہوا کرتی تھی جو اپنے اپنے گاؤں کا لگے رہتے تھے کچھ ٹیرنگ اپنی کر لیتے تھے آ کر اور جب سلطنت آواز دیتی تھی تو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے نام پر آ کر جمع ہو جاتے تھے پھر بادشاہ نے اوروں نے بادشاہ سے ایک مطالبہ کیا ہوا تھا کیا ہمیں ایک مطالبہ پر آپ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا جب تک آپ کی شریعت نافذ ہوگی ہماری گردنیں ہماری تلواریں آپ کے لیے حاضر رہیں گے پھر بادشاہ ذرا روشن خیال آ گیا اور چاہتا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں ویسے ہو جو معاشیت گناہ حضول گندی زندگی میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے لوگوں کے لیے تو آگے مجاہدین بہت بڑی قوت کھڑے تھے اس کو ہم چھوڑ کے نہیں تو بادشاہ نے مجاہدین فارم کا خاتمہ کیا اور تنخواہ دار فوجی بھرتی کیے اس کے بعد جب عثمانیہ کا زبان شروع ہے باقاعدہ تاریخ میں لکھی ہوئی بات ہے اس مضمون کو رضاجر سالے میں کیا ہوئے دن سے دعا لگ ایک تھا کہ رباب جو ہے وہ ایک مسجد میں جم کر آ میں لگنے کو بھی کہتے ہیں جب تک مدارس چلتے رہیں گے اور لوگ مدارس میں بیٹھ کر قرآن عزیز کو شکل کو پڑھتے رہیں گے جب تک عبادت کرنے والے لوگ جو ہے تو مسجد میں جم کر صبح سے شراب تک مغرب سے شاہ تک اور رمضان میں احتکاب کی شکل میں یہ کام کرتے رہیں گے اور جب تک جو ہے لوگ دین کے لیے پھر جماعت تبلیغ کے سلسلے میں جمع کر کے لوگوں کو اور مسجدوں کا آبار کرتے رہیں گی تو انشاءاللہ مشکلات سے پریشانیوں سے محفوظ رہیں گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا ابھی تاریخ میں واقعہ بیان ہوا ہوا ہے آرمینی کی سرحد پر بارہ خاندان امر فاروق زندہ میں آباد کیے ہوئے تھے اور ساری فراد کی چوکی حفاظت وہی کرتے تھے اور کافل ڈرتے ترتے کافروں کا یہ تاثر تھا کہ مسلمان مرتا نہیں ہے اور مر بھی جائے تو تین دن کے اندر پھر زندہ ہو جاتا ہے اور واقعی وجہ تھی کہ جنگ موتا میں دو ہزار آدمی دو لاکھ سے لڑے ہیں اور جب واپس آ کر لشکر کو جمع کیا ہے تو اس میں سے بارہ کے تیرہ آدمی شہید ہوئے ہیں کل اور ان میں سے پانچ ہزار کے پچاس ہزار آدمی انہوں نے قتل کیے تب آب دیکھتے دیکھ دیکھ جتنی آئے تو اتنی واپس ہو رہے ہیں دو ہزار بارہ کے کیا پتا چلتا ہے تو کفار کے تاثر تھا تو وہاں کی ایسا لکھا ہوا ہے کہ جس بار دورے فاروقی کی گزر گیا صاحب اکرام کی تعداد کم ہو گئی تو نماز پڑھنے کے دوران جو لوگ اپنی نظروں کو رکھتے تھے سزے کی جگہ پر اور طرح احتیاطی پیدا ہو گئی کہ وہ نظروں کو بجائے سیدے کی جگہ جمانے کی دیوار تک نظریں چلی جاتی تھی لوگوں کی بحتیاتی اور کمزوری نمازوں میں آ گئی یہ کمزوری آ گئی نمازوں میں ادھر چودہ تیوان بالا خلیفہ جو تھا وہ اقسب ہو گیا جو کہ روٹی کھانے والا اس کا مجاہدہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک خاص مدد مصد تھی تو پیچھے سے آرمینیا والے نے کہا یہ تو بارہ خاندان تھوڑی سی فوج ہے ان پر حملہ کر کے تجربہ تو کرو نہ مرتے کہ نہیں مرتے ہیں تو انہوں نے حملہ کیا ایک آدمی کو پکڑ کر دبا کیا تین دن کو دیکھتے رہے اور تین دن وہ زندہ نہیں ہونے کو ہی ڈرے ہوئے تھے جی یہ تو زندہ نہیں ہوتے ہیں بس حملہ کیا ان بارہ خاندانوں کو شہید کر دیا ان کو غیب سے آواز آئی آل سلمان صبر کرو وہ سب غلبہ جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہوگا دور عثمانی میں پوری ایک فوج رکھنی پڑی اس طرح کی فاغل مطلب عثمان نے واپس لے لیا اس کو کیونکہ دور عثمان دور یہ بہت برکت والا دور ہے بہت زیادہ قرب والے صحابی اللہ کے پہلا ہو جو اللہ کے خاص اللہ والے صاحب اکرام کی تعداد جو کم ہوئی تو اس یہ نقصان آیا کہ اس کے بعد وہ مدد میں رہی اب پوری فوج رکھنی پڑے گی کہ ہمارے آرام کے اعمال ہیں ہمارے ہاتھ پیر کے امار دوبارہ نام کے امار جیسا میں اور تو ہو رہے ہیں استعمال ایسے آتے ہیں ہم پر احوال جیسے ہمیں ہوں گے استعمال ایسے ہم پر آئیں گے ہاتھ کہاں پر چڑھ رہا ہوگا مار رہا ہوگا پیٹ رہا ہوگا ہم سوچ ہوں گے کیسے آ گیا یہ تو تمار سے گر گیا جن پر روسا اس وجہ سے آ گیا تیرا روگ اور بر دبدبہ ختم ہو گیا مجھے سعودی عرب نے گاڑی نے مضمون بھیجا ہے سالے میں شائع کرنے کے لیے وہ اس بڑی اس نے حیران کیا بھائی اس میں لکھا ہوا ہے اور ایک حدیث دیکھی کہ جب امامہ پہننا پگڑی پہننا عرب چھوڑ دیں گے تو ان کا روب دا ختم ہو جائے گی لکھا ہے کہ لان صاحف اربیہ نے خاص طور سے کوشش کر کے عربوں میں سے پگڑی کا رواج ختم کیا ہے اور سرف اور رمالنے کا رواج کیا پوری سعودی عرب میں پھرے کوئی عالم کوئی مولوی مسجد نبوی کا امام اور مسجد حرام کا امام آپ کو پگڑی والا لغنی آئے گی جب حمال میں کوتاحی آ جاتی ہے تو حوال میں خرابی آ جاتی ہے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور اگر کوئی کوتاحی بہت زیادہ ہو جائے تو کافر غالب آ جاتا ہے اور میں تو سمجھتے ہیں کہ میں نے گناہ کر دیا میں نے ایک عمل چھوڑ دیا میں نے کوتاحی کر دی شاید میں نہیں کر دی اس وقت مجھے ڈوزو ہوگی نہیں تو نے ساری امت کا جو تو نقصان کر دیا ساری امت مسلمہ کا نقصان پہنچایا کہ امت مسلمہ ایک بدن کی طرح بدر کو آخری انگوٹھے میں بھی سوئی چبھے سارا بدن بے قرار ہوتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں غبارہ بھرے ہوا ہے ایک جگہ معمولی سوئی لگا تو ساری ہوا خالی ہو جاتی ہے اور کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اس کا روب دش بھی نہیں رہتا جو سمندر کا مسئلہ اجتماعی ہے اللہ تبارک امول کی توفیق کا تا فرمایا بہت ہی تالا مارا ہے ہوتا ہے آخری ایکش کا ایک چھ دن کا ختم ہوتا ہے تین دن کا ختم ہوتا ہے بیانات ہوتے ہیں اس میں مجالس ہوتی ہیں تو اس میں ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت کریں فور درا دس دنوں میں آدمی کی زندگی بدل کر اٹھتے ہیں اللہ کہ احتقاق عمل ہے کیسا عمل ہے اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے جب سب سے ہٹ کر اللہ کے دعائیں پر کر بیٹھے دعائیں قبول ہوتی ہیں نتیجے کے طور پر آگے سر ہمارے ایک ساتھی آ کر بیٹھ گئے مجھے حیرت ہوئی کہ ایک آ کر بیٹھ گئے کیا بیٹھے تو آخر دنیا من کے لیے کچھ پیغام آنے لگ گئے احتکاب پورا کر کیا ڈاکٹر صاحب اتنا شادی نہیں ہو رہی تھی آخر ہم نے کیا احتکار میں بیٹھا ہوا تھا وہ آخر پیغام آ رہے تھے نا تو آ رہے تو کہا احتکار میں بیٹھ گیا نکاح ہونے والا ہے کہ جو بیٹھا ساتھ میرے گزرے اللہ نے مستحال کر دیا آخر اسے پیغام آنے لگ گئے پتہ پیچھے کیا ہوا تو کہا, کہا احتکاف پورا کر کیا گا جس کی برکت سے مستہ ہو تو خیر آدمی جو ہے تو دنیا کی نیت کر کے نہ بیٹھے تھے کہ میں یہ کسی سے کہ پالتے ہیں کہ جی ہم گوبر کے لیے تو گوبر کے جہاں بحث بحث پانی کی دودھ کے لیے گوبر تو اسی جگہ گرنا ہے سر باہر نہیں کرنا ہے تو جو آج ملّہ کی رضا کے لیے دینی کے عمل کو شروع کرے تو دنیا کے فائدے اور دنیا کی برکتیں تو اس کو ملنی ملنی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک اللہ اخلاق کی طرف ہی بتا سکتا ہوں